یہ بات اللہ تعالیٰ, تعالیٰ نے ان بنی اسرائیل کے ان حضرات کی تعریف کی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے تھے چنانچہ فرمایا کہ لیسو سواء من اہل الكتاب امت قائمت يطلون آیات اللہ آنا اللیل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ذيح فيها سر أصابت حرث قوم أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہے اہل کتاب ہی میں وہ لوگ بھی ہیں جو صحیح راستے پر قائم ہیں جو رات کے اوقات میں اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں یہ لوگ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اچھائی کی تلقین کرتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نئے کاموں کی طرف لبکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار صالحین میں ہے وہ جو بھلائی بھی کریں گے اس کی ہرگز ناقدری نہیں کی جائے گی اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے اس کے برعکس جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اللہ کے مقابلے میں نہ ان کے مال ان کے کچھ کام آئیں گے نہ اولاد وہ دلدخی لوگ ہیں اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے جو کچھ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک سخت سردی والی تیز ہوا ہو جو ان لوگوں کی کھیتی کو بھی جا لگے ان لوگوں کی کھیتی کو جا لگے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہو اور وہ اس کھیتی کو برباد کر دے ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں ان آیات میں اللہ تبارک تعالی نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل کی جو مذمت پچھلے حصے میں کی گئی ہے جو پچھلی آیات میں کی گئی ہے تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ معذ اللہ بنی اسرائیل کے ساتھ کوئی اللہ تعالی کی عداوت ہے یا اللہ تبارک و تعالی کے پیغمبروں کی عداوت ہے بذات خود اس خاندان سے کوئی نفرت ہے بلکہ در حقیقت بات یہ ہے کہ جو اعمال انہوں نے کیے ہیں اس کی وجہ سے ان کی مذمت کی گئی ہے چنانچہ انہیں اہلی کتاب میں وہ حضرات بھی ہیں جو ضد اور اناد اور ہر دھرمی پر اپنے دین کی بنیاد نہیں رکھتے اپنے عقیدے کی بنیاد نہیں رکھتے بلکہ وہ کھلے دل سے حق بات کو تسلیم کرتے ہیں چنانچہ فرمائے لئیسو صوا اہل کتاب سارے کے سارے ایک جیسے نہیں ہیں من اہلی کتاب امتن انہی اہل کتاب میں سے ایک جماعت وہ ہے کہ قائمتن یتلون آیات اللہ جو صحیح راستے پر قائم ہے اور اللہ کی آئے کے تلاوت کرتی ہے آنا اللیل رات کے اوقات میں بہم یت سزون اور اللہ کے آگے سے دریز ہوتی ہے اس سے مراد بنی اسرائیل کے وہ حضرات ہیں جو نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے جیسے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کہ وہ پہلے یہودی تھے اور یہودیوں کے بڑے عالم سمجھے جاتے تھے لیکن جب اللہ سبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے خود طورات کی بشارتوں کے پیش نظر نبی کریم سرورد عالم صلی اللّہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچانا اور پہچان کر پھر اس کو تسلیم کیا اور اوپر ایمان لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابۂ کرام میں شمار ہوئے تو ان کا حال یہی تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کرتے راتوں کو تلاوت کرتے اور اللہ تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تو فرمائی ابرال وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں والیوم یوم الآخر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ یابر بالمعروف اور اچھائی کی تلقین کرتے ہیں وہ انہون عالمکر اور برائی سے روکتے ہیں یعنی جو وصف اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدی علی صاحب السلاۃسلام کا بیان فرمایا تھا وہ ان اندر پوری طرح موجود ہے وہ سارعون افلخیات اور بھلائیوں کی طرف یا نیک کاموں کی طرف لپکتے ہیں تیزی سے آگے بڑھتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار صالحین میں الا اک امر صالحین وہ لوگ ہیں جن کا شمار صالحین میں ہے لہٰذا سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہیں سارے بنی فراہل ایک جیسے نہیں ہیں بلکہ ان میں ایسے مومن اور عبادت گزار اور تقوی شعار لوگ بھی موجود ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مائع من خیرن وہ جو بھلائی بھی کریں گے فلیں یو اس کی ہرجز نا قدری نہیں کی جائے گی علیم بالمتقین اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے کہ کون اللہ تعالی سے ڈر کر حق کو اختیار کرتا ہے اور کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کو جاننے کے باوجود ضد اور حد درمی کی بنا پر اس سے ایراض کرتا ہے جو فرمایا کہ ان اس کے برس جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے لن تغنی انہم امبال ہم ولا اولاد من اللہ سیاح اللہ کے مقابلے میں نہ ان کے مال ان کے کچھ کام آئیں گے نہ اولاد کام آئے گی پلائی کا تھانار وہ زوردخی لوگ ہیں ہم فی خالدون وہ اسی میں یعنی دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ اپنے مال و دولت کی وجہ سے یا اپنی اولاد کی کثرت کی وجہ سے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تو اللہ تبارک وطالعہ کے حذاب سے یہ چیز ان کو نہیں بچا سکتی اگر وہ راہ راست پر نہیں آتے پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ مسلم حیات دنیا کا مسئلے یہ مثال دی ہے اس بات کی کہ یہ اگر سے مال و دولت رکھنے والے لوگ کبھی کبھی دنیا کے اندر اچھے کاموں میں اپنے مال کو بھی خرچ کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید آخرت میں ہماری جان بچ جائے گی لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت میں کسی عمل کے اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اگر وہ ایمان رکھتا ہے تو اس کے ہر عمل کا بدلہ انعام کی شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں لیکن اگر ایمان کی بنیادی شرط ہی موجود نہیں ہے تو جو نیکیاں وہ کرتے ہیں اس کا صلاح ان کو دنیا میں تو دے دیا جاتا ہے اور دنیا میں اس کی وجہ سے ان کو کچھ فائدہ پہنچ جاتا ہے لیکن آخرت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا تو ان, کی, ان کے کفر کی وجہ سے ان کے نیک اعمال کا ثواب آخرت میں نہیں ملتا لہذا ان کے خیراتی کاموں کی مثال اللہ تعالی نے دی ہے کہ کھیتی کسی ہے اور ان کے کفر کی مثال اس تیز آندھی کی ہے جس میں پالا ہو اور وہ اچھی خاصی کھیتی کو برباد کر دے جیسے ایک آدمی کوئی کھیت ہی اگائے اور اس کھیتی کو خوشنما بھی بنائے لیکن سردی کا پالا ایسا آ پڑے کہ جس کی وجہ سے پوری کھیتی برباد ہو جائے تو باوجود اس کے کہ وہ کھیتی ٹھیک طریقے سے اگائی گئی تھی لیکن ایک دوسری مصیبت نے اس کو آ کر تباہ کر دیا اسی طرح ان کے جو نیک امال ہیں وہ بظاہر تو نیک ہوتے ہیں اور اچھے ہوتے ہیں لیکن کفر کی تیز آندھی اس کو آخرت کے حساب سے تباہ کر ڈالتی ہے البتہ دنیا کے اندر بے شک ان کو اللہ تعالیٰ اس کا صلح عطا فرما دیتے ہیں تو فرمایا کہ مثلوماً فکور فادیل حیات دنیا جو کچھ یہ لوگ دنیاوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں کم اثلیری اس کی مثال ایسی ہے کم اثلیری ہند جیسے ایک سخت سردی والی تیز ہوا ہوا جس میں سخت سردی ہو ہوا ہو جس تیز ہوا جس میں سخت سردی ہو عصابت جو ان لوگوں کی کھیتی کو جا لگے غلف ہوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہو فاہلکت ہو اور وہ تیز ہوا اس کھیتی کو برباد کر دے باری فرماتے ہیں وما ضلع محمود اور ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا وہ لاکن انفتحب بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے ہیں یعنی انہوں نے اعمال درست نہیں کیے اپنی زندگی کو درست نہیں بنایا اس کی وجہ سے ان کو اس تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑے گا تو ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی شخص پر کوئی ظلم نہیں کرتا